ص الرحمن الرحيم با اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم دوستان گرامی شابان شریف کے آخری یہ ہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی مقدس مبارک صاحتیں تشریف لا رہی ہیں نصیب ہوں گی جماعت المبارک کے اس مبارک دن میں ہمارے ادارے میں ایسے چند طلبہ جو زیر تعلیم رہ کر درسی کتب پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں ایک مولانا قاری محمد یار صاحب ہیں ایک مولانا محمد ریاض صاحب ہیں ایک مولانا محمد ممتاز احمد صاحب ہیں ایک مولانا محمد نذیر احمد صاحب ہیں اور ایک مولانا محمد ہاشم صاحب ہیں ان کی دستار بندی کی یہ تقریب ہے آج کل کی تدریس اور آج کل کے مدرسین کی نسبت ان شاء اللہ ہمارے دوستوں کی حالت بہتر ہوگی اگرچہ صالحین کی قابلیت تو ہم میں ممکن نہیں تاہم اپنے زمانے وقت اور دور کے لحاظ سے انشاء شاء اللہ عزیر اللہ تعالی کی مدد تو فکس دوسروں کی نسبت بہتر قابلیت رکھتے ہیں اور بہتر نتیجہ بھی دے سکتے ہیں ہمارے ان دوستوں میں سے کچھ کچھ عرصے کے لیے ہمارے ادارے کو چھوڑ کر دوسرے ادارے میں چلے گئے تھے دوسروں کے ادارے میں چلے گئے تھے لیکن تھا ہم ان کو جانے کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ اگر ہمیں پڑھنے پڑھانے کی یا کتاب کو سمجھنے کی کچھ صلاحیت پیدا ہوئی ہے تو وہ غیروں کے ادارے سے نہیں کشتیوں کے ادارے سے پیدا ہوئی یہ <laughs> جانے کے بعد ان کو احساس ہوا ہے یہی وجہ ہے خود پڑھانے والے دوسروں کے ادارے کے مدرسین اساتذہ پڑھانے والے وہ اپنے طلبا سے کہتے تھے کہ یار عبارت تو تمہیں نہیں آتی عبارت یہ چشتی پڑھتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اپنے طلبہ کی تیاری کروا لیتے جب اپنے طلبہ کی تیاری نہیں کروا سکے تو معلوم ان کے پاس کچھ نہیں اللہ گمراہی تو ان کا مقدر ہے ہی ہے فنون سے نابلدی اور جہالت جو ہے وہ بھی ان کے اندر بری ہوئی ہے ہمارے اندر صرف حسن نیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی حسن نیت اور جذبہ خدمت اللہیت خلوص اس کی برکت دکھاتا ہے کہ ہمارے طلباء میں وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کے ادارے میں نہیں ہے اس وقت میں اپنے دوستوں کو ان کے اثرار پر کہنے پر بخاری شریف کا پہلا باب اس کے چند لفظ نظم مبارک پڑھ کر <تصفح> اس باب کی مناسبت سے کچھ تقریر کروں گا سبحان اللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء دستار بندی کی تقریر <تصفح> <تصفح> اور رسم ادا کی جائے گی سبحان اللہ الرحمٰ وبارک آل شیخ امام الحاق ابو حب اللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابن المغیرت البخاری الرحم ابا تعالی رسول وسلم جل من من بعد ستاقا ستاقا اللہ! امیر المن فل الحديث سیدنا امام المشتحد امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کا آغاز وحی مبارک کے باب سے کیا فقان ابد الوح اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم یعنی وہ جی مبارک کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ باب باندھا ہے نا چیز ان سارے کو تحصیل دوستوں اور عوام الناس جو ہمارے دوست بیٹھے سب کے لیے برابر نفہ مند گفتگو کرنا چاہتا ہے نا دوستو کائنات میں اس جہان فانی میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے سب آہل عقل کا اس بات پر اتفاق ہے انسان ایک واحد لا لاشریک اللہ جانو کا کارنامہ ہے اس کی تخلیق میں کسی کو دخل نہیں ہے مومنین تو مومنین کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کارنامہ خداوندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی کے سوا کسی کو کوئی مداخلت نہیں ہے اس کے بنانے میں اس کی تخلیق میں مخلوق یہ فقط ایک کی ہے اللہ تعالیٰ کی اگلا مسئلہ کہ انسان کو جو چند لمحوں کے لیے کچھ وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے عارضی سانس دیے گئے ہیں جس کو ہم زندگی کا نام دیتے ہیں یہ کچھ دنوں کے لیے جو اس کائنات میں مہمان بنا ہے اس کے اس نظام زندگی میں جس طرح تخلیق اللہ تعالی کی ہے اسی طرح نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہبری اور رہنمائی جو ہے اسی کی ضرورت ہے اور اسی کی موتاجی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رہبری کے سوا عقل اور انسان خود کافی ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے کسی راہبری اور ہدایت اور رہنمائی کی اس میں آ کر اختلاف ہو جاتا نظام میں ایک ہے زندگی زندگی تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن زندگی کا جو نظم و ضبط ہے ترتیب ہے جس کو ہم نظام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یہ نظم و ضبط اور ترتیب جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی رہبری اور ہدایت ضروری ہے یا انسان اپنے نظام زندگی میں خود مختار ہے اور کسی غیبی ذات کا محتاج نہیں جس کا جس کو اس کا خالق کہتے ہیں اس کی رابری کا یہ محتاج نہیں ہے نظام زندگی میں یا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے اور یہی مسئلہ ہمیشہ سے متنازع پی رہا ہے اور اس وقت تو عروج پر ہے یہ جھگڑا عروج پر ہے اس وقت تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ ایک عقل ہے ایک وہ امام بخاری احمد اللہ نے قے فکانہ بد الواہج سے آغاز کیا آلاللہ آلاللہ آلاللہ. آلاللہ. تو چیز عقل اور واحد دونوں کی آپس میں نسبت اور تعلق جو ہے نا اس پر جناب کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے واحد اور عقل کوئی مانے نہ مانے یہ دونوں مختلف حقیقتیں ہیں Allah. Allah. Allah. اور دونوں ایک دوسرے کی محتاج ہیں عقل بحج کی محتاج ہے اور وہ کی محتاج عقل کیا چیز ہے اس کے اندر ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ نفس نات کا ہے قلب ہے کیا, ہے کیا ہے کیا نہیں اسلام میں کیا ہے اور مکا جو ہے ان کے نزدیک کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا اتنا ضرور ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ عقل بدہیات میں سے ایک چیز ہے بدی چیز ہے جو اللہ تعالی نے ودیت رکھی ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور اس عقل کے ساتھ جتنا کے عقل کے دائرے میں ہوتا ہے اتنے کا نفع نقصان اس سے معلوم ہوتا ہے نف و ضرر کا خیر و شر کا جتنا کہ اس کے دائرے میں ہوتا ہے نہیں سمجھ لگی یہ اس کا فیصلہ کرتی ہے بات یہ ہے کہ بھائی عقل اور وحج دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر عقل نہ ہو وہ متوجہ نہیں ہوتی انسان واہج کا مخاطب نہیں ہوتا خطاب کی اہلیت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب عقل انسانی ہو اسی وجہ سے مجنون دیوانے کے ساتھ کوئی خطاب نہیں ہوتا وہ مقلف ہی نہیں ہوتا بچہ جو ہے جب تک اس کی عقل جو ہے وہ بالغ نہیں ہو پاتی اس کی طرف بھی واہج مخاطب نہیں ہوتی متوجہ نہیں ہوگا. تو عقل جو ہے وہ کے مخاطب ہونے کے لیے وحاج کے توجہ کا مرکز بننے کے لیے ضروری ہے عقل نہ ہو تو کسی واہج جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوگی بندے کے لیے وہ کارآمد نہیں ہوگی بیکار ہو جائے گی یہ بات آپ سمجھ گئے نا پاگل اور دیوانے کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا کیا آتا ہے نہیں اور وہ جو ہے اس کے سامنے اب عقل جو ہے وہ کیا عقل جو ہے وہج کے بغیر یہ اندھا ہے زندگی کا تمام نظام اس کے تمام خیر اور شارکو اور نیکی بدی اور خوب ناخوب کو جاننا پہچاننا جو ہے نا یہ عقل کے احاطے میں نہیں رکھا گیا زندگی کے سہ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں عقل ناکافی ہو جاتی ہے اکر اپنا کام چھوڑ جاتی ہے خصوصاً غیبیات کے اندر غیبیات میں سے اللہ تعالیٰ ہے اب <سلام> <آ, سلام> اللہ تبارک <تعالی> و تعالی کے لیے کون سا عقیدہ رکھنا جائز کون سا واجب کون سا ناجائز ماحول یہاں پر آ جواب دے جاتی ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا اور خالد پیدا کرنے والا ماننا اس میں اگر سے عقل کافی ہوتی ہے لیکن دیگر سہ مسائل ہیں خصوصاً آکام شرعیہ جو ہیں ان کا ادراک تو عقل سے باہر ہے عقل کی کوئی درست طاقت نہیں ہے کہ آکام شریعہ کا ادراک کر سکے بلکہ بزرگان و مفسرین کرام علام کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس غیب کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور وہ بغیر اس کی عطا کے کسی رسول کو دینے کے بغیر کسی اور کو نہیں ملتا وہ غیب کیا ہے وہ احکام شریعہ ہے احکام شریا جو ہیں یہ ایک ایسا غیب ہے یہ اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص رکھا اس اس کے ساتھ خاص ہے نبیوں رسولوں کو بطور واہج ملتا ہے حتیٰ کہ ان تک نبیوں, رسولوں کی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی اندازہ جب تک اللہ تعالی واہج کے ذریعے احکام شریعہ نہ اتارے رسول و نبیوں پر تو رسول رسول ربیا علیہ السلام کی عقل کتنا کامل ہوتی ہے جی? با کمال عقل ہوتی ہے لیکن وہ بھی احکام الہی تک نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے کیونکہ وہ غیب الغیب ذات ہے غیب الغیب ذات نے ہے جی کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ وہی جانتا ہے جب وہ اتارے گا جب وہ اتارے گا تو پھر ہم بھی آل ہے و تسلیم پر ظاہر ہو جاتا ہے واہ ہو جاتا ہے کہ یہ آکا ملا کیا باقی یہ جو کائنات اردی سماوی ہے مادی کائنات ہے مادی کائنات کا جو غائب ہے نا یہ غیب مطلق نہیں یہ غائب اضافی ہے اور غیب اضافی اللہ کا خاصہ نہیں ہے ضلع شاہ یہ فرشتوں پر ظاہر ہے مسئلہ آسمان اگر آسمان کا اوپر کا حصہ آپ کے سامنے غائب ہے تو ملائکہ کے سامنے تو حاضر ہے مشہود ہے وہ وہ تو دیکھ رہے ہیں تو تمہاری نسبت غائب ہے نا ملائکہ کی نسبت تو غائب نہیں اگر جنت دوزک ہے تو تمہاری رسبت بھائی غائب ہے جو جنت میں گورے رہ رہی ہیں ان کے رسبت تو وہ حاضر ہے وہ غائب نہیں ہے جو چیز سب کے سب کی نظر میں غائب ہے سب کی نظر سے غائب ہے وہ آکا میں شوریہ سمجھ نہیں آ رہی جب احکام شرعیہ جو ہے یہ غیب ہے بہت بڑا غیب ہے اور غیب مختلف اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی عمارت اور علامت اور کسی بھی کوشش سے نہیں جانا جا سکتا جب تک کہ شریعت دینے والا رب العالمین جلا مجد الکریم بہادری کے ذریعے اس کو ظاہر نہ فرمائے تو میرے بھائی اب یہ احکام شرعیہ جو ہیں ان کے اندر عقل کیا کرے گی انسان کو اس کائنات کے اندر کیسے زندگی بسر کرنا ہے زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں سب شوبہ جات کے اندر عقل جو ہے وہ ناکافی ہے جب ناکافی ہے تو ضرورت ہے محتاجی ہے کہ بھائی کوئی راہ اور رہنمائی ایسی ہو کہ جہاں عقل اپنا عد دکھا جائے تھکی ماندی ہو کر گر پڑے آگے سے اس کو اٹھا کر سہارا دے کر اور پھر زندگی کے اس کے کارواں اور قافلے کو ہے جی وہ چلائیں اور پھر جاری کرے اور انسانوں کی طرح یہ کائنات میں اپنا وقت ایک مانگی ہوئی زندگی کا بسر کرے اور جناب جی انسانوں کی طرح یہ زندہ رہے تو اس اگلا مرحلہ جو ہے نا یہ واحد کا موقع عقل چند منافع و مدار جانتے ہیں لیکن وہ بھی مکمل نہیں جانتے یہ تن اور تخمین میں رہتی ہے اگر کوئی کہے تجربہ بہت پختہ چیز ہے تو مان لیں گے لیکن یہ تو کہیں گے ساتھ कि ये तजर्बा कितनी ठोकरें खाने के बाद अकल को हासिल होता है तजर्बात से जो इल्म हासिल होता है वो कितनी ठोकरें खाने के बाद हासिल होता है और फिर कैनात के अंदर ऐसे मालूमत भी हैं जो तजर्बाज से भी आगे हैं वहां पर तजर्बाज काम ही नहीं करते फिर क्या करेंगे भाई तो अकल और वाहन वाहन जो है وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے جب عقل نہ ہو اور عقل جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے جس وقت کے واج نہ ہو آہ آہ آہ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے عظیم نعمتیں عظیم اتیجے ہیں اب ہمیں جو پرانے مجید شریعت بتا رہی ہے انبیاء علیہ و تسلیم کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ عقل کو وہاں سے بے نیاز نہ ہونے دینا عقل اللہ تعالی نے اس لیے نہیں رکھی کہ تو اپنے نفع نقصان پہچاننے میں مستقل ہے کسی کی محتاج نہیں نہ لیے رکھی ہے کہ تاکہ تُو ہماری آنے والی بحال کو سمجھے اور سمجھ کر اس کی تاحت کرے تصدیق کرنا اسی کا کام آکام الہی کو سمجھنا اسی کا کام اور حکام الہی کی اطاعت کرنا اس لیے ختم لیکن میرے دوستو اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس حقیقت کے ساتھ جو جوگڑا کرتے چلے آئے ہیں وہ چودوئی عقل رکھنے والے اور جزوی عقل کے پیروکار کفار ہوتے ہیں خصور جن کو فلسفہ یا سائنس دان کہا جاتا ہے جو دنیاوی عقل جس کو عقل معاش بھی کہتے ہیں کچھ نہ کچھ رکھتے ہوتے ہیں دوسرے عام لوگوں کی نسبت کچھ زیادہ تیز عقل رکھتے ہوتے ہیں دنیاوی اور معاشی عقل یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل پر اترا کر اکڑ کر انبیاء علیہ اصلا والتسلیم و تسلیم کی وہ وحج جس کے بغیر عقلندی ہوتی ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اس کے مقابلے میں آتے ہیں تاریخ عالم گواہ ہے نا مراد اپنی دنیاوی عقل جزوی رکھنے والے شیطانی لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنے والی ہدایت اور وحج ہوتی ہے اس کے مخالف بن کر خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں انبیاء علیہ آلحم تو و تسلیم جب بھی وحج لائے تو چھ لانسی ملعون ٹولا منحوس اپنی جزوی عقل کا پیروکار جن کو چند مصنوعات کے اندر اور دنیا کے چند کاموں کے اندر کچھ قابلیت مل گئی تو سمجھ بیٹھے دنیا کا نظام ہی اتنا ہے کائنات کا نظام ہی اتنا ہے زندگی کا انتظام ہی اتنا ہے اور انسانی چیزوں کا محتاج ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ لانتی اتنا نہ سمجھ سکتے نہ سمجھ سکے کہ لانتی اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے نظام زندگی کی یہ نظام زندگی کی انتہا یا چاند مصنوعات کو سمجھ لینا یہ تیرے جیسے بے وقوف کا کام ہے جی ورنہ انسانی مسائل اتنے طویل ہیں کہ تیری ایک چند مصنوعات سے وہ حل نہیں ہو سکتے پاگل کا بچہ بے وقوف جتنا مرضی چاہے عقل کو تیز کر عقل کو دوڑا لے انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ تیری چند مصروعات سے حل ہونے والے نہیں ہیں وہ محتاج ہیں وہ محتاج ہیں کہ کوئی غیبی ذات جو خالق ہے اس کی طرف سے ہدایت آئے اور یہ عقل اس کی پیروی کرے پھر انسانی زندگی کے اور نظام زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں بھائی بات کو سمجھنا انسانی زندگی کا یہ کافلہ کاروان حیات ایک امیر اس کو چاہیے اب جو فلسفہ اور دان پتر ہیں ان کے نزدیک ان کا امیر یہی عقل کافی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اور حقیقت جاننے والوں کے نزدیک اس زندگی کے کارواں کا اگر امیر کو بن سکتا ہے تو وہ خدا بندی ہے سمجھ نہیں آ رہی پکانا بدول وائی بال کی اہمیت تو تمہیں بتا دوں عقل کا مقام تو ظاہر کر دوں سمجھ نہیں آ رہی اب میرے دوست دیکھو تاریخ عالم پرانے مجید ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پرانے مجید کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر اذکار اور عبادات کی کتاب ہے وہ لانتی ذہن وہ خبیص ذہن ہے یا چہل ذہن ہے اور آج کل کے ملاؤں کا یہی حال ہے چاہے شہ فل بیٹھے ہیں مفتی بیٹھے ہیں ان کتوں کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ کتاب مجید جو ہے یہ بہت بڑی جامع اور کامل کتاب ہے ایمان سے کہتا ہوں اس کے اس کے بعد پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی اس کے خطام کی ضرورت رہتی ہے اس کے مقابلے میں کسی کتاب کی حادت نہیں رہتی اس کے خاتم اس کے غلام ان کی حاجت تو رہ جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی کتاب کی ضرورت اور حاجت نہیں یہ پکی بات اب یہ کتاب ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے یہ کتاب تاریخ بھی ہے لیکن اہم تاریخ کہ جو انسانی زندگی کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ جب تاریخ بیان کرتا ہے تو اس طرح کی تاریخ بیان کرتا ہے عام واقعات اور حوادثات کو جو کائنات میں ہو چکے ہیں ان کو نہیں چڑھتا اور اتنا عظیم کتاب جو انسان کے لیے آئی ایک عظیم بے مثال مخلوق کے لیے آئی تو اس کا یہ اس کا یہی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے ہی تاریخی واقعات کو بیان کرے جو غیر معمولی ہوں باقی معمولی واقعات جو ہیں وہ تو مختلف ہوتے رہتے ہیں اگر ان کے اندر غلطی ہو بھی جائے کچھ نہیں جیسا کہ مثال کے طور پر انسان کی تاریخ کی جب بات کرتے ہیں تو ایمان سے اللہ اکبر میں صدقے جاؤں اس قرآن مجید کے موجود پر یہ انسانی تاریخ کے ساتھ یہ ظلم ہونا تھا جو یورپ والوں نے کیا کتوں نے کہ انسان پہلے لنگور اور بندر تھا اور انسان کا ارتقائی نظریہ پیش کر کے اور پھر جناب جی وہ تاریخ بتاتے ہیں کہ انسان کی تاریخ کا آغاز لنگور ہے بندر ہے برمانس ہے پورا قربان جائے اس قرآن کے معرجے پر ہے جی جو عام تاریخوں کو نہیں چھیرتا جب اس تاریخ انسانی کی بات آئی ہے تو اس مبارک قرآن نے یہ تاریخ ایک مقام پر نہیں تکرار کے ساتھ کئی مقام پر اور تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کتنے مرحلے گزرے وہ سب مرحلے بیان فرما دیے ہیں انسان کے تمام مدارس تمام مراتب اور تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہاں جی بیان, بیان کر کے محفوظ فرما کر ہمیں بتا دیا کہ یہ آنے والے لانٹی سکولی کتے جو لنگور انسان کی تاریخ لنگور سے شروع کریں گے سمجھ لینا کہ یہ لانٹی وہی شیتانی ڈھگوسلے اور تخمین و دن کے پیروکار ہیں اے واحی کے پیروکاروں جاؤ تمہیں نہ کسی تجربے کی ضرورت ہے جی. نہ تمہیں کسی مصیبت کی ضرورت ہے جو یہ تحقیقات کرتے رہتے ہیں ریسرچ معاشی کرتے رہتے ہیں ہم ہم غیب دا, غیب نے تمہیں بتا دیا بنانے والے نے بتا دیا تم نے اسی پر یقین رکھنا ہے جی لہٰذا آنے والی تمام مصنوعی چھوٹی من گرد تاریخوں کو تم نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا ہے اے اے اے اے اللہ اکبر میں میں قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں قرآن مجید نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی آج اس کا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو معلوم ہے یہ پہلے دن سے ہی انہوں نے تاریخ انسانی اسی طرح پڑھائی ہے پہلے دن سے جب سے سکول نے قدم رکھا دنیا میں ان کتوں نے جی تاریخ انسانی کے ساتھ یہ جی ظلم کیا ہے جی یہ تاریخ ساز ہوتے ہیں جو رب والے کتے یہ جی تاریخ نویس نہیں ہوتے تاریخ نویس مورخ ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے تاریخ بنانے والا مورک نہیں ہوتا یہ حرام زیادہ تاریخ بناتے ہیں خیر یہ اب دیکھو عقل عل اپنی تاریخ کو جاننے میں عادل ہے اگر وہ یہ الہی نہ ہوتی تو آج تمہارا کیا حشر ہوتا تم تو اپنے آپ کو لنگور کا بیٹا کہہ کہہ کر زندگی بسر کرتے ارے بھائی جب اپنی تاریخ جاننے میں عقل کافی نہیں تو زندگی کی دیگر ترتیبات کے اندر عقل مکمل کیسے ہو سکتی ہے <سؤال> اور کیسے مستقلی و بے پرواہ ہو سکتی ہے کیسے قتل ہو سکتی ہے لہذا وہ یہ الہی کے بغیر عقل کا گزارا ممکن اگر اس کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ موبائل ہے اس کے ساتھ کی اور جتنی مشینری آپ دیکھتے ہیں جو دانوں کی طرف سے بن کر آتی ہیں ان کے ساتھ ہدایت نامہ ہو۔ ہر ہر مشینری کے ساتھ ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے اس پر ہدایات لکھی ہوتی ہیں ایسے ہے کہ نہیں یہ بٹن ہیں ان پٹنوں کو کیسے دبانا ہے جی اگر سننے کے لیے دبانا ہے تو کس کو اگر کاٹنے کے لیے دبانا ہے تو کس کو ہاں جی یہ, یہ سب تفصیلات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہدایات جو ہے نا باہر سے آئی ہوئی میں خود بے عقل ہوں کہ ان کا محتاج بنوں میں ان کو پھینکتا ہوں اور میں الحمدللہ اپنی عقل کے ساتھ اس کو خود چلاؤں گا تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جس بٹن کو جس بٹن کو دبانا تھا چلانے کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے چلائے گا اور جس کو کاٹنے کے لیے چلانا تھا اس کو سننے کے لیے دبا دے گا ایسے ہے کہ نہیں تم ایسا کرو آج کے ان عقل کے کتوں یہ باورے کتے جو اکلی بیٹھے ہیں اپنی عقل کو اکلے کل سمجھ کر ان کتوں کے پاس جب آپ مشینری لینے جاتے ہیں جب آپ کو وہ کاپی پکڑائیں ان کے بھو بدھے ماریں کون ہوتے ہیں آپ یہ ہم بے وقوف ہیں کہ ہم اپنی مشینری کو نہیں چلا سکتے نہیں مانتے ہم تمہاری نہیں لیتے ہم تمہاری ہدایات کو ان کے منہ پر دے مارو پھر میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں گاڑی دیتے یہ ہمیں تسلیم ہے کہ انگریز کی وساطت سے یہ مشینری کا نظام بنا ہوا ہے اہل مغرب کی وساطت کا کہہ لو انگریز کی خصوصیت کیا ہے اس میں اہل مغرب کی وساطت سے یا سائنسدانوں کی وساطت سے یونان والوں کی مساسل آج یہ سارا مشینری کا ندان بنا ہے ٹھیک ہے اب جو بنانے والا ہے اس نے جو ہدایات بھیجی ہیں ہم نے کبھی آپ کو ان ہدایات کے مخالف سبق دیا ہم نے بھی کبھی کہا کہ یار یہ موبائل جو ہے نا اپنی مرضی سے چلاؤ چھوڑو اس کو کبھی کہا اگر سائنسدان اور دنیا یہ مطالبہ کرتی ہے اور ان کا مطالبہ بر حق ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کے چلانے کو لہذا ان کی بتائی ہوئی ہدایات جو ہیں ان کو ٹھکرایا نہ جائے اگر یہ سب کہتے ہیں تو ہم اگلا سوال ہم بھی کریں گے کہ ان لئینوں سے پوچھو سب سے بتاؤ انسان کی مشینری کو کس نے بنایا یہ جو مشینری ٹو بیٹھا ہے مشین از بہترین یہ مشین جو ہے اس کو کس نے بنایا اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو فلاں سائنسدان نے بنایا تو ہاتھ پراگر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی نے اس کو نہیں بنایا تو یہ قاعدہ قانون ہو گیا آپ کو کہ جس کی مصنوع ہوگی ہدایات بھی اسی کی ہونی چاہیے تو بھائی بات صاف ہو گئی مخلوق اللہ کی انسان ہے تو اس کے چلانے کے لیے کتابیں ہدایات بھی اسی کی ضرورت ہے اگر کوئی اس اس کی ہدایات والی کتاب کو علیحدہ رکھ کر انسان کو کہے مشورہ دے کہ بھائی تم اپنی مرضی سے چلو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائی حق بنتا ہے کہ ایسے کتے کے منہ پر مارا جائے आ, کیا لانسی جب مشینری لوہے پیپے کی مشینری کی بات آتی ہے اس وقت بنانے والے کی ہدایات کی محتاجی ہوتی ہے جب ان سے اس عظیم مشینری کی بات آتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا یہ خود مختار ہے یہ اس کی اپنی عقل کافی ہے کیا جو دوسرے کوئی عقل رکھنے والے ہیں دنیاوی ان کی عقل کافی ہے سائنسدانوں کی کافی ہے نہ بھائی حق یہ بنتا ہے پھر کہ مصنوع انے کا محتاج ہے اے اے اے اللہ لہذا یہ مسلوات اپنے تھانے کی ہدایات کی محتاج ہے اور انسان ایک مسلو مصنوع یہ اپنے تھانے کی ہدایات اے اے اے کا محتاج ورنہ جیسے آپ تکے لگا لگا کر مشینری یہ تباہ کر بیٹھیں گے تو انسان کے متعلق بھی کے لگانے والے کتی کے بچے خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کسی وجہ سے ہمارے کلندر اقبال نے وحی کا ایک عنوان ڈال کر اقبال نے نظم لکھی فرماتے ہیں اقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں عقل بے مایا جس کے پاس واہر کا سرمایہ نہ ہو بے مایا کا یہ مطلب ہے جس کے پاس واہ خدا کا سرمایہ ایسی عقل اقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں کیوں بھائی رہبر ہو دنوں تخمی تو سب کارے حیات آج کل چلے گی سن تخمین اندازے اور تبکوں کے پیچھے اور جب تک زندگی میں لگائے جائے تو پھر زندگی کا نظام سارا طرح برباد ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج اے اے اے جے جے سبحان اللہ, سبحان اللہ! Oh تعالیٰ خالق دان ہے وہ سبحان اللہ وہ سن تخمین اور تکوں کے ساتھ نہیں چلتا تو علم محیط کامل سبحان اللہ اس وجہ سے جب وہ راہبری فرماتا ہے تو وہ راہبری سن تخمیر اور اندازے اور تکوں سے پاک ہوتی ہے اکل بے مایا امامت کی فضاوا اور نہیں اقبال فرماتے ہیں جو سائنس دان ہے جو فلسفی ہے جی جو پروفیسر ہے یہ کتا انسانوں کا راہبر نہیں بن سکتا وہاں مسلمان ذرا توجہ کر وہ خدا کا بندہ اگر کوئی لوہار چند چیلے ہمیں لوہے کی بنا کر دے دے تو اب کہے تمام زندگی تمہاری کا راہبر میں ہوں تو اس سے ایسا جاہر اور کون ہوگا اور پھر اس سے ایسا لانسی برباد ہونے والا اور کون ہوگا جو کہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ چند چیلیں بنا دی تو اب ساری زندگی کے ہمارے رہبر ہی ہو اب پورا نظام حیات اس کی بادور ہم آپ کے ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں آپ جس طرح چاہیں وہ لانسی یہ اگر چھڑیاں کیچیاں بنا لیتا ہے اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ یہ انسان کو بھی چلا لیتا ہے اگر کوئی کمہار کمہار جس کو کہتے ہیں برتنے بنانے والے اگر وہ برتر خوبصورت سے خوبصورت بنا لیتے ہیں اور اپنے چینی کے برتن جو چین کے بڑے مشہور برتن ہوتے وہ چینی کے برتن جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس سے یہ تو سب لازم نہیں آتا کہ وہ ہماری زندگی کے مکمل شو, تمام شوبہ جات کا رہبر بن جائے ہاں جی اب ہم سیاست بھی اسی کے ہاتھ میں رکھ دیں ہم تعلیم بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیں ہم معاشرت بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیں ہم معیشت بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیں اب عبادت بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیں ہم عقائد کا رہبر بھی اسی کو مان لیں لانت ایسے جاہلوں پر جو اتنا سمیج نہیں رکھتے وہ لانتی جس کا ہاں جی ہر ایک گھر حفظ مراجتے بنا کُنی زندگی کی ایک جٹ ہے کسان ہے اگر وہ اگر وہ جناب اپنے کھیتوں سے اپنے کھیتوں سے اگر اپنی کھیتوں سے اگر وہ کھیتی نکال کر ہمیں دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارا اب تو زندگی کے تمام شعبہ جات میں راہبر بن گیا ہے نہ بلکہ وہ خود اپنی زندگی گزارنے میں بھی کسی راہبر کم ہوتا ہے میرے بھائی سورب کیا ہے سورب یہی جو ہوتے ہیں پیشہ ور لوگ یہ پیشہ کاروبار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں جی ہنرمند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہنر اگر ترقی کر جائیں تو بن جاتی ہے بات ریسونی اگر موتی دکان میں بیٹھ کر ہاتھ سے جوتا بڑھائے تو موتی ہے اگر باٹا فیکٹری بن جائے تو سائنسان ہے یار وہی پرانے موتی کہا کرو کہو باٹا پوتی ہے باٹا کا مالک اور یہ جوتے بنانے والا بڑا موتی ہے اگر ہمارے استرے کے ساتھ رستر کے ساتھ پہلے اور کیچی کے ساتھ بات کرتے تھے अगर मशीनरी के साथ काटना शुरू कर दे और मशीनरी बनाए तो ये साइंसदान बन जाता है तो वो ही देशी हुनरमंद अगर उनका हुनर तरक्की कर जाए और वो तरक्की कर जाए जिसको ये तरक्की समझते हैं वो क्या बन जाते हैं साइंसदान तो अगर इनकी तरक्की आपका सूरत को آپ اگر راہبر بنانا چاہتے ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں کا راہبر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کرے جو ابتدا ہے جو ابتدا حالت تھی اس میں بھی ان کو راہبر مانیں تو اقبال فرماتے ہیں عقل بے مایا عقل اس وقت مایا بنتی ہے جس وقت وہ کا سرمایہ ملتا ہے سبحان امبیا علیہ سلام کی عقل شریف بے مایا نہیں رحان اللہ سبحان اللہ ارے امبیال احمد السلام تو تسلیم اتحاد بھی کرے وہ کے بغیر وہ کے بغیر امبیال علیہ سلام تو وطن سلیم اپنے اشتہار سے کوئی حکم جاری کر کرتے ایمان سے اس میں بھی کامیابی ہوتی ہے اے کیوں کہ وہ عقل شریف اگر سے بغیر ایک واقعہ جزئیہ کے اندر آپ کو وہ کے بغیر نظر آ رہی ہے لیکن وہ مکمل بغیر خالی نہیں ہے وہ کی نگرانی اس پر قائم ہوتی ہے وہ اس پر قائم ہوتی ہے وہ کی حدود میں رہ کر ایسا کرتا ہے نبی سمجھ لیا آ اور یہی حال ہے مجتہدین ملت کا عیدما کا وہ بھی اگر اشتہار سے قیاس سے کوئی حکم ثابت کرتا ہے حکم بتاتے ہیں تو وہ عقل وہ کی حدود سے مکمل خارج نہیں ہوتا کی حدود کے اندر داخل ہوتا اس وجہ سے مجتہدین ملت کی عقل کو عقل بے مایا نہیں کہنا سمجھ نہیں آ رہی وہ عقل بامایا ہے با کیونکہ سرمایہ وحج وہ رکھتی ہے اقبال فرماتے ہیں کہ جس عقل کے پاس وہ نہ ہو یہ رہ بنے گی تو بربادی ہو جائے گی جیسے آج ہو رہی او ہو بلکہ میں کہوں گا یہ تاریخ تو رہی جا رہی ہے کفار نے ہمیشہ پرانے مجید سناتا ہوں کفار نے ایسے ہی امبیال احمد سلام جب بھی توجہ میرے بھائی جب بھی وہ لائے جب بھی امبیال علیہ سلام تو تسلیم کفار کے مقابلے میں وہاں لائے ان کفار کے پاس یہ عقل دنیوی جزوی اور اکل معاش ہوتی تھی تو وہ کتے اس پر خوش ہو کر کہتے تھے تمہاری وحی کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں رکھ اپنا علم اپنے پاس ہم خود صاحب علم ہیں کہہ کر ہم کی بحال کو وہ ٹھکراتے تھے اور پھر ٹھیک کو چرفے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا احاطہ کر لیتا تھا اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں پرانے مجید سورت غافر سورت غازر اللہ شاہر افلم یسیرو فل فی ارب فیم عروح کے فقان حاقب الین قبل کانو اکثر آسارن فل اردا یہ اس وقت کے سائنس دانوں اور فلاسفہ کا حال ہے اللہ جل شاہ مکے کے کافروں سے فرما رہا ہے اور کیا تم زمین میں چلتے نہیں اور دیکھتے نہیں کہ جو تم سے پہلے کافر گزرے ملکے ہو ان کا کیا حال ہوا تھا تم سے نفری افراد اور تعداد میں بھی زیادہ تھے کمیت میں تم سے آگے تھے اور اشن قوت و آخارا قوت کے اندر بھی زیادہ تھے آسار آسار اب آسار کیا ہے ان کی باتیں آپ کو معلوم ہے کہ مصر لڑکے مرکے تو کشن والی بنا للدی کر حکیم بات اللہ سن کے احرام کتنا قدیم تاریخ ہے کی احرام میں مصر کی فوٹو آپ دیکھتے ہوں گے نئی دنیا کے جس کو نئی دنیا کہتے ہو اس نئی دنیا کے تمام سائنسدان اس کو سمجھنے سے آ جائے جن کچھ بچوں کو بہت ناز ہے اپنے علم و کھیل پر اپنے علم و کھیل پر اکل پر نال کرنے والے وہ پرانے زمانے کے آثار کی بنیاد کو سمجھنے سے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ سچا ہوا آسار انفلر دوں ان کی جو عمارتیں دیکھتے ہو بلڈنگیں کوٹیاں بنگلے یہ پرانے زمانے کی بنگلوں کی نقلیں ہیں پرانے زمانے کے آثار جو قدیمہ ہوتے ہیں آثار قدیمہ ان کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں جن کو آپ نہیں سمجھتے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ آثار کے اعتبار سے تم سے زیادہ مضبوط تھے لیکن ہما اگنا انہوں سبول وہ جو کماتے تھے جو کرتے رہے جو اسباب آلات زندگی کے بناتے رہے جو علم و خرد رکھتے تھے اور ناز کرتے تھے کسی چیز میں ان کو میرے آزاد بچنے کا فائدہ لیا جب میری پکڑ آ گئی ہر چیز میں کامیں آگے فرماتا ہے فلم یہ میرے مطلب کی بات ہے میرے کی مناسبت یہاں پر کہ اللہ جل شاہ نے فرمایا جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے بل بجے ہماری روشن دلیلے لیتے واضح احکام لے کر سارے خوب میں ماں ہم کچھ مل جو علم ان کافرو کے پاس تھا یعنی اشیاء تلیہ کا علم بعض امور تلیہ کا علم معاش اور شکر اور زندگی جو ہے اس کے اسباب کا علم ہو اللہ فرماتا ہے وہ اسی پر خوش ہو اترائے اور اکڑ گئے اور نبیوں سے کہا کوئی ضرورت نہیں یہ دیکھو ہم کتنا اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو تمہارے علم کی ہمیں کیا ضرورت ہوئی بھائی تو نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا اپنے علم جو سائنس کا تھا فلسفے کا تھا دنیاوی اسباب اور وسائل کا تھا اکلے محاش تھی ان کے پاس اس کو ہی سب کچھ سمجھا اللہ فرماتا ہے ہاں کبھی ماں کا نو بہ جستا جس کا پھر مذاق اڑاتے تھے کیا ہوتا ہے عذاب کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بس ایسے ہی یہ تو زندگی کے معاملات میں سے ہوتا رہتا ہے آیا اللہ فرماتا ہے اور پھر کرتے کیا تھے لمبا رہ جب ہمارا عذاب آیا انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے آم اللہ مان گئے بھائی مان گئے اللہ کو مان گئے پک فرنا بے معنا خشر مشرقی جو شرک کو فر کرتے تھے اور ہم کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے پاس سب کچھ ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی کو انکار کیا اور ایک ذات کا اقرار کی لے اللہ فرماتا ہے فلم یا کوئی ان پہ ایمان اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے رہا نفع نہ دے سکا اور وہ آزاد علی میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے و وقل ہو اب میرے بھائیوں بات کو سمجھ دیکھو میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس پر غور کیوں دے رہا ہوں کہ آپ بھی ایسی ہی بلا میں مبتلا ہوں آپ ایسے ماحول دور معاشرے دنیا کے اندر رہ رہے ہیں جس دنیا کا پھر محل کے ساتھ مقابلہ ہے ایک طرف کتے آلے اپنی جزوی پکل پر اترانے والے حرام دادے ہیں پرمبے والے مسلاتوں و تسلیم کیجیے تعلیمات ہدایات ان کو بیکار سمجھ کر پیچھے پھینکا ہوا ہے اور اگر رکھتے ہیں حرام دادے تو محض منافقت کے لیے ایک مضمون کی حیثیت سے رکھتے ہیں نظام کی حیثیت سے نہیں وہ سمجھو کیا کہا نہیں سکول میں اسلامیات کہتے ہیں کہتے سکول میں اسلام ہے اسلامیات اور اسلام میں ندی رسمان کا فرق ہے اسلامیات کا مطلب ہے مضمون ہے اسلام کا مطلب ہے یہ کسی کے بچے سنو اور سنو یہ وزارت ایک رکھی ہے انہوں نے وزارت رکھی ہے اس کو وزارت مذہبی امور کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نظام کو فرقہ ہے وزارت ایک مذہبی امور کی ہے اگر نظام اسلام کا ہوتا تو ہر وزارت اسلامی ہوتی اللہ اللہ اللہ اور یہ مجمور کہانی ہے انڈیا میں چلو انڈیا کے مدارس اور سکولوں میں ہندوؤں کے مدرسوں میں میں دکھا سکتا ہوں اسلام بحیثیت مضمون پڑھایا جا رہا ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے تم اس طرف ہندو بن چکے ہو تمہیں کبھی بھی نہیں تم خودی کے بچے کہتے ہیں دیکھو اسلام یا تم کہتے ہو ہے اب تو اسلام کا سارا کام ہو گیا کیونکہ اسلام کسی کے منہ سے کسی کے منہ سے یہ مجھے کلوا کر دکھاؤ وہ کہے سکول میں یا حکومت میں اسلامی نظام ہے ادھر اسلامیات کہہ دیتے ہیں ادھر وزارت مضبوط کہہ دیتے ہیں بس اب اسلام کو کہا کہ نظام ہے اسلام نظام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں ہے ہر شعبہ اسلامی ہے رہو ایک شعبے کا اسلامی ہونا اور ہر شعبے کا اسلامی ہونا کتنا فرق ہے غمیر اسمان کا فرق حرام زادوں کی حرام زندگی کو تو سمجھوان اللہ تم اپنے لیے کیا سمجھتے ہو سائنس ہمیشہ مقابلے میں رہی ہے امبیالحم السلام کے ہم بیالحم السلام تو بس تسلیم جب تشریف لاتے ہیں تو زندگی کے جتنا شعبے ہوتے ہیں ان سب شعبوں کے اندر واکل رکھے ہوتے ہیں اور سب کے اندر ہدایات جاری فرما جاتے ہیں یہ جی ذہن میں رکھنا ایمان سے کہتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے اگر دنیا انبیاء الحم الصلاۃ و تسلیم کے نظام زندگی اور طریقہ حیات کو اپنا لیتے اور اس کی مخالفت کہیں سے نہ ہوتی یہ جی دنیا قیامت تک ہر فساد اور شر سے معفوظ ہو جاتی <تصحان> اللہ اللہ اللہ وہ دنیا کے ہر نفع نقصان کو سمجھتے ہوتے ہیں <قصدق> وہ دنیا ضرورت کی رکھتے ہیں اے اے اے <قصدق> اے وہ دنیا ضرورت کی رکھتے اور اسی ضرورت تک محدود رہنے کا آگے سبق دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ وسلم کے چچا شریف نے گھر کے آگے مکان کے آگے خوبصورتی کے لیے گمبت بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رضب ناک ہو کر واپس تشریف لے گئے چچا کو گرانا پڑا تب راضی ہوئے آپ بتا رہے ہیں کہ ضرورتوں سے آگے نہ بڑھنا یہ دیکھ رہے تھے سائنسدانوں کو کہ یہ لوگوں کو دنیاوی ہلاکتوں میں ایسا ڈالیں گے کہ دنیا میں دنیا میں آخرت کے لیے رہنا تھا ہی آتے ہی رہنا یہاں پر مقصود ہی نہیں لیکن وہ اس وقت آئے گا کہ ایسے کتے پیدا ہو جائیں گے بے اقل جو دنیا کو ہی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور دنیا میں دنیا کے لیے رہنا یہ نظریہ بنا دیں گے جب انسانوں کا یہ نظریہ بن جائے کہ دنیا میں دنیا کے لیے رہنا ہے اس وقت اسبا ہوتا ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں آخرت کے لیے رہنا ہے تو ایمان سے کہتا ہوں فضولیات کو ہاتھ نہیں لگاتا جب فضولیات کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اور اور بربادی ہوتا <سلام> ضروریات <بارد سلام> اور فضولیات میں زمین سمان سفر ہوتا ہے ہم بیام السلام تو تنظیم ہمیشہ ضرورت تک محدود رہتے ہیں جب ضرورت تک محادور رہتے ہیں فضولیات کو ہاتھ نہیں لگاتے بساد یہ جی ایک اور بات ہے کہ وہ حرام بھی نہیں کرتے جو فضولیات ہیں ان کو حرام نہیں کرتے جواز کے درجے تک رکھا ہوا ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا مکرو ضرور ہے مکرو ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرانے پاک میں بنڈ گو عمارتوں کی مذمت کی جو قوم آگ اور تھمود بناتی تھی تخلون <تصفيق> مسان لکھم تخلود اعلی حضرت اعلی حضرت عظیم اور برکت ہے کا آنا فیکٹریاں کیا فرمایا تم کارخانے کار کارخانے بناتے ہو ایسے جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اور دوسرے حضرات مسانیا کمانا بلند عمارتیں مضبوط عمارتیں اللہ فرماتا ہے تم مضبوط عمارتیں ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط عمارتیں اونچی بڑی, دیمارتے, او بڑی یہ پسند نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکام او بھائی مقام مذمت میں لا رہا ہے اور فرما رہا ہے جی تم ایسے عمارتیں بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا باقی بات تو ٹھیک ہے انسان کو تو اپنے جیسی عمارت بنانی چاہیے کیا خیال بھائی جتنا خود مضبوط ہے اتنا ہی مارت مضبوط ہونی چاہیے انسان کی مضبوطی کسی پر مخمی نہیں تھوڑی سی ٹکڑ لگے یا تھر پھار جاتا ہے ایسے کہ نہیں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے خیر اب عقل جو وہ ہمیشہ سطح کار رہی ہے جنگ کرتی رہی ہے اور ہمیشہ کار گار میں مصروف رہی ہے کے ساتھ اور یہی نظریہ اس کے اندر آ جاتا ہے شیطانی کہ ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے حالانکہ یہ سائنس اور دنیا کا علم علیہ السلام کے علم کے سامنے کل عدم یعنی انسانی ضرورتوں کو دیکھا جائے تو یہ کل عدم ہے انسان کی کامیابی ہو ہو تو انسان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں راہ بر ہو سنو تخم تو سبوکار سبو کا رے حجار سبو کا رے حجار پرماتم چکر بے نور سے ہاں ہاں ہاں ادھر دیکھو او میرے بھائی ایک قل ہے اس میں فکر ہوتی ہے ایک نور ہے اس کی مثال میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک آنکھیں ہوتی ہیں روشنی گاڑی چلانے کے لیے دونوں کی موتاجی ہوتی ہے اگر ڈرائیور کی دید ہو بینائی ہو نظر ہو لیکن روشنی نہ ہو ایمان سے بچانا ایکسیڈنٹ سے بچے گا ہلاکت سے بچے گا اگر بینائی نہ ہو روشنی ہو پھر بھی اس کا مطلب ہے دور یہ عقل جو ہے نا اس کو سمجھو بنزلہ بینائی اور جو شریعت متحرہ اور ہدایات بیاہ ہوتی ہے وہ ہے نور اور تم اپنی ایک گاڑی ہے تمہاری جس کو چلا رہے زندگی کی یہ گاڑی اگر خیر اور فرار کامیابی کے ساتھ خیر کے ساتھ اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس عقل کے آگے دین کی روشنی اور رہبری کو ہمیشہ قائم رکھو یہی اقبال کہتا ہے فکر بے نور تیرا یعنی نور شریعت کے بغیر کیا جو تیرا فکر ہوگا اے عقل و خرد کے دعوی کرنے والے فکر بے نور تیرا جنب عمل بے بنیاد جب لوگوں کی عمل لوگوں کو کسی عمل کی طرف بلائے گا تو بے ایمان بے بنیاد عمل ہوگا تیرا بے مقصد ہوگا ہاں جی وہ بے حکمت ہوگا زندگی طے کرے گا سمجھ نہیں آ رہی لہذا اقبال بتانا چاہتے ہیں اللہ. اگر زندگی کی گاڑی کو خیر سے چلانا چاہتے ہو نہ عقل کو بیکار سمجھو نہ واج کو بے کار سمجھو اللہ. دونوں کو ساتھ چلاؤ اور الحمدللہ للہ جو اسلامک دین کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں سکول میں عقل چلتی ہے اس کو تیز سے تیز سر کرتے ہیں لیکن وہ حج کے کتے وہ حج کے مخالف ہوتے ہیں بحج کو بحیثیت مضمون رکھتے ہیں بحیثیت نظام اور راہبہ بھی رکھتے ہیں اللہ اس وجہ سے وہ کفار ہیں مستدین ہیں وہ لانتی اسلام کی رابری اور ہدایت کو نظام میں داخل نہیں ہونے دیتے نظام زندگی وہ اپنے عقل کے پیچھے رکھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ. اسی لیے ہمارے اقبال نے ایک اور مقام پہ آج کے زمانۂ حاضر کا انسان ایک انہوں نے نظر بنائی ہے زمانہ حاضر کا انسان اور زمانہ حاضر سے مراد آپ کو معلوم ہے کون سا زمانہ ہے سائنسی تو بال فرماتے ہیں آج کے انسان کے اندر کیا ہے کیا کمزوری ہے عشق نہ عشق عش نا پید دور مال پرماتم ہے عشق اس کے اندر ہے نہیں عشق سے خالی ہے اور عقل اس کو ایسے کاٹ رہی ہے جیسے سے سانپ کاٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت اپنی عقل کے پیچھے یا سینس دانوں کی عقل کے پیچھے چل کر ہمیشہ ترپتا رہتا ہے اور پریشان حال ہے زندگی سانپ بن کر اس کو ڈستی رہتی ہے وہ زندگی پر سکون بھی گزارا سمجھ نہیں سمجھے یا؟ ایسے عشق نہ ایسے عشق نہ قید ہوٹس صورت باہر عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکتا اپنی عقل کو اپنی عقل کو دل کی نظر کے تابع نہ کر سکتا شریعت متحرے کے پیچھے اپنے اکل کو نہیں چلا سکا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو سفر کی آج کے ماہر ڈونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکے اتنے اونچے اور اتنے لمبے دور دراز کے سفر بیٹھ کے کرتا ہے ہزاروں کا سفر سند لمحوں میں طے کر لیتا ہے کتنا قریب ہے دماغ Allah, o, کتنا قریب ہے دل اس کے اندر جو پڑی ہوئی فکریں ہیں ان فکروں کے اندر سفر نہیں کر سکا Allah. کہ تاکہ معلوم کرے کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے اللہ اللہ اللہ وہ لانسی کیا کرے گا تو ادھر سے سفر کر کے اے سائنسدان ادھر سے سفر کر کے جہال پر بیٹھ کر بات کو سمجھنا وسائل ذرائع آلہ اور مقصود ادنا وہ حرام زادہ ادھر سے چلتا ہے گھنٹوں میں مری پہنچ جاتا ہے مقصد کیا ہے بنا مقصد کیا ہے شراب خوری مقصد کیا ہے رات گزارنا ٹھنڈے موسم میں ارے حرامی مقصد اتنا ادنا اور ذریعہ اور وسیلہ اور سبب اتنا آلہ یہی تیری ہماد ہے کتے یہ کاشت کے تو اتنا لمبا سفر نہ کرتا اور اپنے قریب کے پڑے ہوئے دل میں سفر جلدی سے کر کے اور اپنی فکرے صحیح اور فاحت کا امتیاز اور فرق کر لیتا تمیز کر لیتا اس کے ہند میرے لیے کامیابی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت اور فلسفے اور سائنس کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک پیسہ نفع و غرر کر نہ سکا وہ حرام دادا یہ تو کہہ سکتا ہے جب کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے اپنی وانتی مشینری کے فروخت اور فروخت کے لیے ڈرامے رچا کر وہ کیمرے پہ جگہ جگہ کی جگہ نصب کر سکتا ہے کیا اس جگہ آنے والے تجھے کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن کتی کا بچہ تو لاکھوں کیمرے لگا لے کیمروں سے نفو ضرر کا نہ فیصلہ ہو سکتا ہے نہ نفع, نفع حاصل کر کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے ارے لانتی کدو امبیا علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دے رہی ہے دیکھ <سؤال> رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں تجھے خدا کی آپ میں یہ ہو کہ مجھے خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ جہاں پر بھی ہوگا دوسرے کا فائدہ سوچے گا نقصان میں یہ کچھ باغلے کتے ہیں آرام دہ کو گدھر کو نمبرداری کا شوق تو لگا لیکن گرد کے پاس نمبرداری کیس آئے بھائی اس <سلام> کے اندر صلاحیت تو ہے نہیں یہ تمام کتر کے بچے سکولی جو ہیں یہ نمبردار تو بننا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں نمبرداری کا نمبرداری کی صلاحیت ایک آنا بھی نہیں ہے ناراش میں کریں گے ورنہ آپ بھی ان کے پیچھے چھٹ باندھ دیتے لیکن کیا کریں اب تیرے سامنے اڈیکٹر سائر پازی یہ وہی ہے جو وحج کو پیچھے ڈال کر انگریز کی عقل کے پیچھے چل کر اب کہتا ہے میں آپ اکل دیکھ لیں بربادی کر رہا ہے اور ہمارے حضرت وحج کے پیروکار کار ہیں بتاؤ آج تک مسلمان تمہارا کتنا نقصان ہمارے حضرت صاحب نے کیا کوئی عزت کا کیا ہو چاند کا کیا ہو مال کا کیا ہو تین کا کیا بتاؤ ہاتھ کھڑے کو ہم نے کتنا نقصان کیا ہے ہم اشرف کے پیچھے چلتے ہیں اور اشراف واہ کے پیچھے چلتے ہیں یہ انگریز کے پیچھے چلتے ہیں اور انگریز آ کے شیطانی عقل جزوی کے پیچھے چلتے ہیں اس وجہ سے اب بات کو سمجھنا ان لانتوں کو اتنا پتہ نہیں وہ لانتی پہلے روحانی اصلاح کرو یہ کیا ہوا کیمرے لگا دیے اچھا جس جس جس شیتان نے کیمرہ بنایا ہے کیا وہ کیمرے کو کیمرے کو ناکارہ کرنا نہیں بنا سکتا Allah, Allah, Allah. اسی وجہ سے یہ گاڑی چوریا گاڑی چوریاں چوری ہو جاتی ہوں گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں اب چوری اس کے تھدے باب کے لیے انہوں نے پتا نہیں کتنے حربے نکالے کتنا طریقے نکالے جی وہ کیا ہے ٹائے, ٹائے, ٹائے, کیا ہوتا ہے کیا ٹریکر وہ ٹریکر بنا دیا اب وہ بلائیں بھی نکالائیں جو ٹریکر کو بھی بیکار کر دیتی ہیں میرے دوستو کاش یہ دنیا جارت کے کتے دنیاوی سے محض اشیاء کا تبادلہ کرتی اور ایسی سینسی اشیاء کے اندر بات کو سمجھنا ان کو سمجھتے کہ یہ حضرت سینسی اشیاء بنانے کے اندر رہبر ہیں کاش کہ انسان کا رہبر ان کو نہ سمجھتے لیکن حرام دادے ملاوں پر حرام دادے تیروں پر حرامی لانٹی بہمان موسڑوں پر, مل... مل... مل... پر شیر لانت پڑ گئی انہوں نے سمجھا جس نے مشینری بنائی ہے جب وہ مشینری کا راہ ہے تو انسانوں کا بھی راہ پر ہے وہ لانت پڑ گئی کمیز نہ کر سکتی کمیز نہ کر سکے. کہ لانتی مشینری مشینری کا راہ بننا اور ہے انسان کا راہ پر اللہ جو, جو کسی کا بنانے والا ہوتا ہے وہی وہ اس کا راہبر ہو سکتا ہے تو اس مشینری بنائی وہ اس کا راہبر ہے خدا نے انسان بنایا خدا اس کا راہبر <تصفح> ہے لہذا ہم اس کے, کے, کے نظام سیاست کو نہ لیتے نظام تعلیم کو نہ لیتے نظام معاشرت کو نہ لیتے نظام معیشت کو نہ لیتے گھر دیکھ کے صرف اشیا کا تبادلہ کرتے اللہ <تصفح> اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور دیگر چیزوں کا تبادلہ نظام حیات کا تبادلہ جغاند پڑ گئی ہے انہوں نے نظام حیات کا تبادلہ کیا انہیں آخیا آج وہ بڑا شیطان خان دا پتر سی نا انہوں نے کہ میں میں ایسی اشیاء رکھنا یہ نفس کے لیے ہے. نفس کتا ہے اس کے لیے یہ ہڈی کی طرح ہے اب بات یہ ہے کہ یہ آئیں گے میرے پاس لینے کے لیے اب میں ایسے کیوں دوں میں کہوں گا پہلے تعلیم پھر یہ تعلیم کے ساتھ اپنا نظام دے دوں گا یہ بے مان لانتی مجھے سب کچھ رابر سمجھیں گے زندگی کے ہر شعبے میں جب سمجھیں گے کافر بیمان بے مان برباد ہلاک ہو جائیں گے جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو دیتا چلا جاؤں گا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم ہمارے سلط تعلح کفار سے اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے تھے لیکن راہ بری کام دادا دیا پگا جا مشین پیچھے لکنا پیا مشین دن لوک ہے مشین تی سونی لگتی ہے مشین محضب لگی ہے لیکن یہ پتہ نہیں جڑا پیچھو بیٹھا ماں چوہسانی او ہی کو انہوں راہ پر بنائیں گے تو پکا اپنا بڑھ پائے گا انہوں نے امام بنا لیا اب وہ امام ہے بھائی امام ہے وہ مختا ہے آپ جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ دہشت گرد ان بہن سوروں کا کیوں گر یہ ہد بابلہ کس ہمارے مدد لگ گئی مانچ آئی بات تو پھر بھائی انسان اپنے کار کارخانے حیات میں وہاں کا محتاج ہے لمحے بھر کے لیے مستقل نہیں ہو سکتا اور انسان کی تمام تر ترفلا کامیاب بلکہ مجھے کہ اسی میں اسی میں تین کتبہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی بے خوف اور بے غم بنانا چاہتے ہو بات کو سمجھو قرآن کی بات کر رہا ہوں زندگی بے خوف اور بے غم بنانا چاہتے ہو سبحان اللہ زندگی اپنی دنیا میں جنتی بنانا چاہتے ہو کیونکہ جنت میں یہی ہوگا نہ غم نہ خوف دنیا میں بنانا چاہتے ہوا کرو اور اپنے عقل سے کہو تیری مہربانی تو اپنی چدرا چڈ دے تو اپنی چدرا چودھری نہ بن تیرا چودھری بہیے اس باہج کے پیچھے چل بس نہ مینوں برباد کر نہ آپ لانسی بار برباد ہو سمجھ نہیں لگی غلط یہ میرے بھائی جب سے دنیا کو وجود میں بلکہ میں تو کہوں گا ابلیس کا جو واقعہ پڑھو گے ابلش کا ادھر بھی آتمرواہج کا جھگڑا ہے اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو آدم کو وہ اپنی عقل کو آگے لاتا ہے فرشتے کی باہر کی سے کرتے ہیں تو اللہ فرشتے توشتے باہر چیز سے وہ عقل کو نہیں دوڑاتے یہ, یہ کس سے بنا یہ کس سے بنا یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے کس کو ترقی حاصل ہے کس کو فوقیت ہے کس کو نہیں ہے کون پست ہے کون آلہ بلند ہے کب یہ بالا پست کے جھگڑے خود اس نے وہ نہیں چھیڑے ہاں جی فرشتوں نے نہیں چھیڑے تو وہ بحر کی سے کی انہوں نے اور حضرت حضرت ابلی سائنسدان سرکار بیٹھے تھے عقل کے پیچھے چلنے والا کتا بیٹھا تھا اس نے کہا خلق تری ملنا خلق سروس مجھے آگ سے اس کو مٹی سے اب بتا تو صحیح میری سمجھ میں تو نہیں یہ جی کیا یہ کیا ہے حکم تو ہونا چاہیے اس کو کہ وہ مجھے خدا کر تو مجھے کہہ رہا ہے اور عقل والے یہی اسی طرح کے استدال کرتے معلوم ہوا سنو معلوم ہوا وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا ابلیس کا کام اللہ! اور وحی کی عقل کو وحی کی ابتبا میں رکھنے کے لیے استعمال کرنا یہ فریقی کرنا ہے کیا, کیا سنہری اصول مل گئے کہ اگر بحل کے مقابلے میں مقابلے میں عقل کو رکھتا ہے اور عقل کے سامنے بحج کو ٹھکراتا ہے ابلیس ہے یا ابلیس کا پیروکار ہے اور اگر کی اتباع میں عقل کو رکھتا ہے کیونکہ عقل تو فرشتوں کے پاس بھی تھی بلکہ فرشتوں کو سراپا عقل کہتے ہیں کیونکہ عقل علم ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ سراپا عقل ہیں لیکن کیسی عظیم عقل ہے کہ انہوں نے صرف سنا اور مانا تو باہر کو پانا پھر اس پر اپنے آپ کو چلانا یہ کام لیا عقل سے فرشتوں نے اور وہ کو سمجھنا پانا پھر اس کے مقابلے میں عقل تک عقل کو لانا اور واحج کو وہکرانا یہ کام ہوا ارے <habitation> <tars> میرے بھائیوں وہ کے مقابلے میں جو اپنی شیطانی عقل کو لے کر جرمیوں کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سکول والے ہیں اور آپ کے مدارس والے ہیں اور جو واہج کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے حضرت صاحب جیسے درویش ہے ہمارے حضرت ہیں جیسے کیا ہے ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ, سے, وجہ سے وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے حضرت آپ کو نجات دلا رہے سمجھ آئے گی نہیں باب کئی فکا نہ بد الواحی اب جب عقل اور یہ واحد جو ہے ان کی نسبت اور تعلق جو ہے باہمی ربط جو ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا تو اب اس, اس تناظر میں جب کوئی بخاری شریف پڑھے گا تو ہدایت پر رہے گا اللہ! مسلم پڑھے گا تو ہدایت پر رہے گا اللہ! سمجھ نہیں آ رہی قرآن پاک پڑھے گا تو ہدایت پر رہے گا اے اللہ! اے اللہ! جب ہی یہ چاروں ساتھی بیٹھے ہیں کئی فقان بد الواہج جو ہے وہ اسی مقام پر کسی سے آپ نے ایسی تقریر سنی سمجھ آ رہے بخاری شریف جو ہے نا یہ بخاری ہے ہاں اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا راز پڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالم اب اب وہ واحد کی جو حقیقت ہے ادھر میں نہیں گیا نہ ہم جا سکتے نام جا سکتے جی ہماری کی بس کی بات نہیں واہج کی حقیقت کیا ہے وہ صاحب ہے لیکن اتنا واہج کا واحج کا فائدہ اور منفاط کیا ہے وہ نازر نا امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کے ساتھ جو کیفیت مبارک کی بیان کی ہے وہ صرف قریب کرنے کے لیے بس یہ مت سمجھنا کہ وہ حقیقت سمجھانے کے لیے نہ وہ تقریبی ہے سب سے. یہ سب کو تقریبی ہے تحدیدی نہیں ہے اس کی حدود بیان نہیں ہو سکتی تاکہ تصور بے ما حاصل ہو جائے نہیں سمجھ آ رہی تو کچھ نہ کچھ ذہن مانوس رہے بس اتنا ان کا مقصود تھا ورنہ حقیقت جو ہے وہ آج کی بیان نہیں ہو سکے سر اخلاق جو اسلب وہ اشیاء کی حقیقت کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے تھے وہ ہمیشہ منافع مقاصد اور اغراج پر اغراج پر نظر رکھتے اب میں ناچیر الفاظ اختتام کرتا ہوں اور اللہ و جللہ شان و سے استدا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچوں میں داخل کرے آمین اور سچے دل اور خلوص کے ساتھ جتنا ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کو اتنا خدمت کرنے کی توفیق آپ کو معلوم ہے میری طبیعت ہی ایسی ہے جو حقیقت ہے اس کے بیان تک محدود رہتا ہوں سمجھے مبالگہ آرائی سے میں کام نہیں لیتا یہ سمجھ لگتا جتنا خود جانتا ہوں اتنا ہی دعویٰ کرتا ہوں سمجھے کس وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے دوست انشاءاللہ شاء جتنا دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بہتر یہ تدریس کر سکتے ہیں کئی دشمن تو کہتے ہی ہیں کچھ بے وقوف دوستوں نے بے شمن دوستوں نے بھی کہا کہ یار جو ہے نا ان کے پاس سے کوئی فراغت ہی نہیں فلان نہیں ارے بھائی بات یہ ہے کہ بھائی ہم ہاں بلکہ یوں بھی کہہ دیتے ہو جی وقت بہت لگ جاتا ہے فلان تو بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ قابلیت پیدا کرنا ہوتی ہے ہمارا مقصود اگلے میں قابلیت پیدا کرنا ہوتا ہے وہ لیاقت جب پیدا ہو جائے آگے چلا جائے بادری سمجھے لیکن ہمارا کتابیں نکلوانا اور جھوٹ بولنا مقصد نہیں ہوتا ایک بندے نے بخاری کے چند ور پڑھیں وہ کہ میں بخاری پڑھ چکا ہوں یہ ظلم ہے ایک آدمی نے فلاں کتاب کا چار صفحے میں نے کتاب پڑھ یہ ظلم ہے ایسے ہم بھی پڑھا سکتے ہیں بلکہ پتا نہیں ایک سال کے اندر کتنی کتابیں ہم نکلوا سکتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ نکالتے ہیں چند ورگ کے پڑھا ختم ہو گئے سال سے کتاب ختم اگلی کتاب لگ. اگلی کتاب, اگلی کتاب کیا نہیں فن کی ایک کتاب سے پڑھ لی جائے وہ کافی ہوتی ہے ہمارے در... ہمارے حضرات ہم... ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جتنا ہے ہم آپ کو واضح کہتا ہوں ہم, ہم... یعنی اے... اپنے اسلامی تہذیب کے انتہائی زوال کے دور میں بیٹھے ہیں جس دور میں اسلام کی انسان کی ہر چیز زوال پذیر ہے تو الحمد دوسروں کی بن ہمارا ماحول اس بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے مدارس کے نکل کر میرے پاس آتے ہیں آ رہے ہیں ابھی اب آ رہے ہیں اب دیکھنا میرے پاس اگلے سال جامع نظامیہ نہیں میں کتنے ہوں گے اب ابھی ہے پھر اور آئیں گے اور آئیں گے وجہ وہ محسوس کرتے ہیں فرق کو محسوس کرتے ہیں اس وجہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہرحال یہ ہمارے ساتھی جو ہیں ان شاء اللہ جہاں بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے تو طلبا کی جو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ اللہ پوری نہیں سمجھ آ رہی باقی رہا جو کامل علوم و فنون وہ اب ماحول ہی نہیں جب اسلامی ماحول ہوگا ان شاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کچھ کو شسما بسائیں اس کو پیدا کر دے گا اب جی دستار شریف دستار شریف دیتے جائیں اور دستار بندی ہو جائے دوست آباب آب خود ہی پیج دیتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے سالتا? اطا محمد صاحب بن یالوی وہ فر الرحمٰ آخری ایام صاحب فراش جب تھے ناچیر مولوی علی احمد صندیلی کے ساتھ حاضر خدمت ہوا تو انہوں نے کنرد خطبے کی عبارت مجھے پڑھائی اور اجازت عامہ مجھے عطا فرمائی کہ میں جتنا قانون پڑھا چکا ہوں کتابیں پڑھا چکا ہوں میں سب کی تمہیں اجازت ملتا ہوں اور وہ آپ کو معلوم ہے ایک مضبوط سلسلے کے رکھنے والے تھے تو میں بھی ان اپنے دوستوں کو اجازت عمد دیتا ہوں اس میں بھی کوئی خاص برکت ہوتی ہے بزرگوں کی اجازت یہ چھوٹا نہیں مارن. ہوتا ہے یہ تھے رکھ سکتا ہوں